سيد الرسل وخاتم الرسول بحيث وليس صدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يغجر ما بقوم حتى يغجر ما بأنفسهم آمنت بالله صدق الله مولان العظيم وبلغنا رسوله النبي القريم اللمين إن الله وملائكته يصلون على النبي نام منو والی سلا دو سلام والے گیا سی ادی رسول اللہ و ساوکیا سییا ہبی بلان سلا ملکیا سی مکین کلو بلوا لا سہبی کیا سی آہ متل آلمی معزز سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم حمد و سنا درود ختم لمبے علیہ التحیت و سنا تو بعد آج رانا فریاد ہے خالق کائنات جلا ولا بندہ ناچیز چیز دے دل دماغ زبان نگاہ خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنیا تو دائمی پناہتا فرماوے عزیزان گرامی گزشتہ جماعت المبارک مبارک کے دوسری کشت جڑی ہو سکتا ہے آخری بن جائے یعنی علامہ اقبال رحمہ اللہ کے اللہ, اللہ ما اقبال رحمہ اللہ کا شکوہ اور جواب شکوہ تو جواب شکوا دی وضاحت پچھلے جمعہ تر کی تھی اور اج جناب نقیہ سناو لگا اللہ تبارک و تعالا اس مرد کلندر دی روحانیت تو فیضیاب فرماوے ایزان گرامی او جواب شکوا کا تسلسل جاری ہے مالک کائنات جلا وا کلندر لاہوری رحم اللہ دی زبان مبارک د اپنے بندے شکوے کا جواب دے دیا ہوا جو کلام فرمائی اجزو جتھوں سلسلہ شروع ہے وہ شعر سماعت فرماؤ کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا اقبال میرے بندیاں نو تسا میرا شکوا کر دیو میں تڈا کرنا اے دسو میرے مختار رسول دا دستور تے قانون تے نظام کی چڈیا میرے حضور دا نظام تسان چھڈیا اور شکوا تے میں کرنا سی کہ سانوں چھڈ دتا ہے. تسا الٹا سڈا شکوا کر جی کہ تنوع چڑ دتاس اگریزان دے قانون دستور آئین دے پچھے پی گئے کون ہے تارک آئین رسول رسو مختار تو کیوں نے مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار وقت دیا مسلحت ویخ کے تو پھر عمل کر دیں وقت دی مسلحت کا تقاضا ہوں اوے توسا عمل کر دے جے تو میرے حضور دے نظام تے عمل نہیں کرتے تو سر وقت تے زمانہ پرست ج جی زمانہ تقت وہدے جے میں, دے جے میں پھر جان دے جے نال جے میرے بندے پہ اور سن جے زمانے نوں میرے ککملی والے سرکار دے نظام دے پیچھے فور دے سن سا. تس آپ فرن والے وقت جی زمانہ نیا ہے زمانہ جدید ہے جدید دور ہے میں جدید دور او میں نال مڑ دے جاؤ تو پھر شکوا ساگا کر دے ہو مومن کا یاد رکھنا مومن کے عمل کا معیار مسلحت وقت نہیں ہوتی شریعت مستعفی ہوتا وہ نہیں ویختا زمانہ کڑیا کھڑا ہے وہ یہ حکم خدا کی وے دا ایک ہی ہویا زمانہ بدل گیا زمانہ تو ہزاروں لاکھوں بدلتے رہتے ہیں کیا تم ہر زمانے کے ساتھ بدلتے رہو گے تو پھر مسلمان کہے ہے ہو مسلمان تو وہ ہے جو زمانے کو بدلتا ہے جو زمانے کے ساتھ بدل جاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا یہ تسا جے چلو تم ادھر کو ہاؤ جدر کی یار بنیا نال دن والے چلن والے تصا شکوا کر دا سا حق بنتا شکوا کریے سڈے پاک محبوب سرکار گا او آئین او قانون چھڈیا۔ جڑا کی ہمیشہ واسطے قیامت تک واسطے نجار دین واسطے آیا ہے اور اگلے کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اگیار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اگیار ہو گئی کس کی نگاہ درد سلف سے بےدار ایمر اقبال نو کہہ دے کون نے جہران دشیار وزہ طریقہ رہ سہن اپنائی بیٹھے نے جھانچ غیر سما گیا ہے وہ جی گفتگو کرمداد دے نے جے شکل بنا امداد دے نے ان کی پہچان سڈے نبی تہذیب نہیں رہی غیران کی تہذیب نا پچھاڑ اپنا شیار بنا بیٹھے نے پھر ایسا کرنا سی تو ہر شاہ سا چڈ دتی کس کی آخوں میں سمایا ہے شر اگیار کون ہے جڑا اگریزا کی وزا کتا تہذیب لائی کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیار اغیار ہو گئی کس کی نگاہ ترد سلف سے بیدار جہنے بزرگوں نو چی خلا اپنے بزرگ نو چی خلا اپنے بزرگا کی سادگی نو چی خلا اپنے بزرگ سی اسلام سدگی ساری پہچان خدا کی قسم کر کے آنا جی ہاں کم وقت آدمی سن تو وہ بھی سادگی کی زندگی بسر کرتے سن جے مالدار ہوں سن تو وہ سادگی کی زندگی بسر کرتے سن جے طریقہ جڑا سی انہوں کا سی سہن جاڈے نال مختلف سی ہوا اختیار کر گئے جی تو سکھانے گہروں سما لیا اپنیا کھتا ہی جہاں اپنیا سرما اکھانچ کھ کے گیروں کا سرما پا لیا ہو ساڈا شکوا کرنے حقدار نہیں ادا کا شکوا کرنے کس کے ہی کس کی آخو میں سمایا ہے شیار اگیار ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیدار قلب میں سوز نہیں روح میں ساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں کچھ بھی اقبال کہہ دے دسو دے صحیح کیڑا کہڑے نے جلان سوز نہیں رہا وہ تڑپ نہیں رہی وہ درد نہیں رہا جہرا حضرت بلحال دے دل مبارک دے اندر سی جہرا تے بزرگوں دے دلوں دے اندر دین دا درد دین دا سوز سی خوب مصطفیٰ سی اللہ سونے دی طرف انہوں دے دلوں دے اندر قوم دا درد سی کون ہے جڑا صرف اپنی ٹھڈ دی درد پیڑ رکھتا ہے پیا ہاں جی صرف تے اگلے سارے درد سوز نو بھول گئے ہیں ہاں جی وہ روح دے اندر ذرا احساس ہی ختم ہو گیا ہے ہاں جی ان لگا پھر جی بےجان ہوں بے جان واگوں احساس ختم ہو گیا ہے نہ یہ اپنی عزت کا احساس ہے نہ اپنے کار بار کا احساس رہا نہ اپنی قوم کا احساس رہا نہ اپنے خاندان قبیلا کا احساس رہا نہ مستفا کا احساس رہا نہ یہ حضور دین کا احساس رہا ہے کلب میں ساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمے پاس نہیں ہی تسان جی جنہوں نے میرے کملی والے پیغام کا ذرا ہی خیال نہیں رہا ذرا نہیں ج حضور دی گل سن دے جے جویں ڈرامہ سنی دا ہے اور ڈرامے جی جے جے جے دے ساری دیہڑی پاگل بن کے ویختے دے رہتے دے دین جا مستفا کوئی پیغام سنا ہوا کھا لگ پہ دے جے ظالمو پھر شکوا ساڈا کر دے جے اصا دے شکوا تا کرنا ہے کچھ بھی پیغام محمد کا تم نہیں جا کے ہوتے ہیں مساجد میں تو سفارا جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارات تو غریب جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارات جو کرتے ہیں گوارا تو غریب آئے میرے نو جی, جی نمازا نے تے غریب طبقہ پیا پڑتا ہے امیر جناب کلبا نو آباد کیتی کھلے نے سینماوا آباد کیتی کھلے نے وہ لندن کے بازار آباد کیتی کھلے نے وہ جی س سارے کرے صرف میرے محبوب <تصفح> <آیا> <سدق> کی گریب رہ گئی ہے کے جاوا قربان دی اللہ سونے پتہ لگ جاوے خدا دی قسم قیامت والے دن ہزور فرما نے قیامت والے دن اللہ سونے نے جدو گریبات کو انعام کرنا ہے امیر ترسنگے ویگ ویک کے آخ گے کاش یارلا سڈے کو ڈائم دی آدمی دی اج جی میں نو کیا نوازنا سانوں بھی نواز چڑ دا آئے آئے آئے آئے آئے ادھر ویک جناب ایک بار الا سونا فرماؤں گا جب شکوا درد کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں تو گریب آ کے سیتوں جد نے تے غریب نے زحمت روزہ جو کردے ہیں گوارا تو غریب جہے روزے دی تکلیف اٹھاؤن وہ بھی غریب اٹھا نے دے مالدار جناب کتوں روزہ رکھتے ہیں سردیاں سارے رکھ لے مگر جب ہار دہ روزے آتے پھر کوئی مقدر والا غریب روزہ رکھ پھر امیر سارے جناب جی فارمی مرغیا کو بڑے آتے ہیں جناب اپنے سی کے خڈیا کے اندر اگے جاب ملتا نام لیتا ہے نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب گریب نام لیتا ہے ہمارا نام لیتا ہے اگر کوئی پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب ہے اور غریبا تو توانو گھن جنا غریبا تو توسی بو کر دے جنا گریبوں کو لگ ہاں جی جی پردہ کجدے تو یہ رکھتے ہیں کیوں کہ اگر یہاں جناب قربانیاں دنیا تے نا غریباں نے دنیا ہوں نے جی کما کما کے کمے نے تو تمہیں یہ غریب کما دیتے پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو گریبر سانو گریبان پیار کیوں ایسے نہ غریبا تو پھر تسی شکوا کر دا نہیں میرے آنکھوں پیار ہی گریبانے کے جاوا ہے جی اللہ سونے نے پاک محبوب سرکار اس وقت جب امیر آن کے بیٹے تو ہزور نے ایک گریب انبینے تو رخ مبارک پھیرا ہے جی تو وہ بار بار فریاد کردہ ہزور ساڈے والو میرے والو ہزور میرا جب دے ہزور سکار نے امیرا رخ کر لیا انہوں تبلیغ پہ فرما سن بھی روپئے دستے سن ہوں بظاہر وہی گلتی سی کہ حضور دین پہ دستے نے تو چھپ کر کے بہ جا مگر غریب جو سی اللہ سونے نے محبوب نال ہی جی اطاب سے چڑکی نل کر دیتی ہے پیار دے حبیبا ہوں دے تو منہ کیوں پھیرنا ہے مینو امیر والا دین نہیں چاہیے غریب گریباں درد چاہیے یہ تبلیغ کر ابو بو جاورا خسما کھان جو بھی کرن پرا تو پھر ہو جنو جن درد ترق ہے سڈے دین کی دی تو وہ تبلیغ کرسان تیرہ سمجھ امیر دا احسان اپنا سمجھ میں آ گیا جی میں مسیح والا ہاں بھائی تم آیا تو ہے تو کوسمان ڈالے تک بال فرما ایک اور مقام کے لاہوری لاہور ہی فرما دیا شیخ ایشے میروں کو مسجد سے نکلوا دے ایشے خ میروں کو مسجد س نکلوا دے مہراب ترش گرو شہ جی سا مہراب جڑا نا جی پروٹیا تٹ پائی دے نا اج گے ہوا کڑا بھی کہہو جہن ماری جہا آ سجدہ کر کے تو احسان کی کڑا ساڈے پہ ٹھیک رکھی کڑا میں آ گیا جدو وڑتا تو گاٹا اتنے ہوں سان وہ چاہیے جہاں سڈے در پہ آئے گاٹا جکا کے آ مینو قسم وہدا او لال دی اس نمازی دی. نماز سے جڑا آ کر کے خدا دے گھر رکھ دا مردہ فلانا کام نہیں ہویا ہوئے فلانا نہیں ہوا انگریز تو کھلے کھان والے خدا دے گھر آن کے کسا شاہی وقا ویخ یار تا جاب شکوت وے وہ ویخ جوڑ جوڑ کے دسیا تھی کو بر قربان جا کے فرما دیا او مارا نشا دولت میں ہے غافل گا ہم فل ہمارا نشا دولت میں ہے غافل ہم سے زندہ ہے ملت پیدا گو کے دم سے کہ وہ تو جڑے امیر نے وہ تو نشے چ گفرت نے تے کدی ستیا جگ دیا اسے یاد نہیں ہوں آ جا کے جے نبی قوم زندہ ہے تو غریبان دم نال ہے جہاں نا کوئی دین دیل ہے نا گریباں خلا ہے اگے سن جناب ہوں آ گئی وائزاں واری مقرر کی واری تکریر کرنے والوں کی واری وائز قوم کی وہ وختہ خیالی نہ میں دیا کسی نے نہیں چڈ د सुहागा ही फेरी आता मैं पुत्र सुहागा उस फेरीद जिसल वे गल दमे इमान दसो बे वटे टुटे हो तो सुहागा फेरीद सु वटे तोड़न सुहागा फेरीद इकबाल भी सुहागा फेरदा भी सुहागा फेरने क्योंकि वटे वाहवा चौखे हो पे इन्ह मोटे मोटिया टीमों तोड़न پھر ان سہاگا چاہیے وے کسی کیوں چڈے جہا حق والا وہ کسی چھ حق بیان کرنا ہوں جا ہوا حق تے گا جا حق رگڑ جائے گا سہاگا پھر جانا اقبال فرما نے واعد قوم کی وہ پختہ خیا لی آ کے جڑے قوم کے وائد نے تکریر کرنے نے انہوں خیال پکے نہیں رہے پختہ خیال نہیں رہے کہ میں پختہ خیال کوئی نہیں آ پختہ خیال تے تجی جا ممبر سول کا وارس ہوئے ان بول رہے جے ممبر سول چاہ اون بولے او گل کرے جڑی نبی پاک نو راضی کرے جڑی خدا نو راضی کرے جِدے جویں دین ا خدائے اون بولے مگر جڑے اج کل واعظ کرن والے نے منبراتے بیٹھن والے نے اونج بول نے جویں مخلوق ہندی ہے موضوع اگلے جوڑ جوڑ کے دیندے نے انہاں نو خوش کرن واسطے بولدے نے ہاں جی واعظ قوم کی وہ پختہ خیال رہی قوم کا جڑا ان چاہیے سی وہ پکے خیال والا ہوں پام لکھ قوم بدل دی اپنا بدل دا و و و گل اپنی ہچ سچ کی لوگوں سنا دھو سنے پاوے نہ سنے اچ اس در کل اس در ہے کبھی اس در کبھی اس در کبھی در بر رمیاش عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے ایک ہی خدا کے بندے محمد پھول ہے واحد سبا ہے محمد پھول ہے واحد سبا ہے کہ پھیلاتے پھرے بوے محمد حق تے بنتا سی وائزن کا تقاضا پورا کردہ یہ سام دقاض نہ اے کی چاہتے ہیں اے ویخہ خدا کی چاہتا <تصفح> ہے میری گل نہیں سمجھا شکوا سڈا کر دے ہوندے تن وائز قربان جاوا ویکھنا ویخنا سی خدا دی رضا مصطفیٰ دی رضا دین ویکھنا ہوتا سی دین کی چاہتا ہے تقریر ان کرتے سن واض کی وہ پختہ خیال برق تب نئی سولہ مکالی نئی انہوں کی برق تبی کیا مطلب جہے پہلوں واض ہوتے وہ واض کرتے ہوں سن جی بجلی اثر کردی ہے دل دے بجلی وانگو جا کے انہاں دی گل چوٹ مار دی سی دل سے ہوں گل ساری نہیں شولا مکالی رہی تے انہاں دے, دا شولے نو سار دے اج باطل جی باطل کی مرضی آولوی کا ختاب آتا ہے ہاں جی ہوں جناب کی تصا سا شکوا ساڈا کرنا ہے برق تبے نہ رہی شولا رہ گئی نہ روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین گزالی نہ رہی یا وہ سے رہ گئی وہ آد رب فرما آزانہ رہ گئی بانگا سے پیا پلنا پر بانگ چ بلال والی روح کو نہیں جڑا بانگ سی حق دا آواز بلند کرنے دی خاطر جڑا درد توزیچ کے بانگ پڑھتا سی تو کیسا اللہ اکبر کرنا ہے ادھر آخنا اللہ سب تو بڑا ہے وا ڈرنا دنیا تو تین پتہ نہیں بلال کسی ابو جہل چودھری تو نہیں سریا پڑھتا ہوں سن سر تے سن ہو, دیا ہی سنفر. ہو دیا تے زمین و آسمان دے مارا کائنات نظام بدل کے رکھ سی قربان جاوا رہ گئی رسمیا روح بلالی رہی قربان جاوا جناب اوہ بلال پاک والی ادان والی روح تیریاں بانگاں دندر کوئی نہیں رہی نیریاں رسمائی رہ گئی یا رواجی رہ گئی بانگوالے اگر تو حقیقت اندر اللہ اکبر دا ہمیوں دا حقیقت دندر جو میں تو مسجد دندر خدا دا نام حق دا بلند کرنا ہے اے میں بلند اندر بھی بلند کردا ای جناب دربار بھی بلند کردہ ایچہ بلند کردا حق سونے کا نام حق والا تر تھان کر مگر تر مسیت جوگا رہ گیا ہے میرا بلال تھان تھے ساڈا ذکر کرتا دا ہوں سبحان رہ گئی رسمار روح بلالی ری فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا ہے رہ گئی مگر غزالی رنگا کوئی نہیں رہا آج جناب امام غزالی سرکار نو کھچی تو ہی پھرتے دے سائنسدان سکولوں والے بیلی مگر انہوں پتا کوئی نہیں امام غزالی تے گزالی سائنسدانوں کافر لکھ گئے نے او oh, چلے واہو میں تو انہوں امام غزالی سرکار دا حوالہ بخانہ کتاب دا نام المنقذ من الدلال امام سرکار امام غزالی رحمت اللہ لے آپ فرماؤں دے نے میں دنیا دے سارے علم پڑھے میں فر فلسفے تے سائنس نو پڑھے آ میں ویکھیا جنابے دی رگ رگ تک فرماؤں دے نے میں کسے تو نہیں پڑھے میں اپنے آپ یہ نو پڑھے آئے जो पढ़िया तो मैं हकीकत कर गया वा मैं समझ लिया सारे झूठ ने सैंस वाले जड़े ने दूर यह दीन तो दूर ने ईमान तो दूर ने हक तो दूर ने हक हकीकत तो दूर ने अगर हकीकत ने, ने, ने, ने अला सच्चे फकीर तरवेस ने, ने, ने। اسے واسطے خدا دی قسم امام غزالی دی ایک کتاب بزارو لب جا دی اردو دے اندر المنکر من الدلال انہوں پر کے ویک اپنے دھجیاں کی اڑائیاں بو علی سینہ دیا تے فرادی اپنا فرادی دیا او جنہوں فرادی آدے نے اے او سے فرادی دیا کے میں دھجیاں امام غزالی رحمت اللہ علیہ اڑائیاں نے اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ نے پھر کتاب اور لکھی چھو جلدہ میں چھو جس دا نام احیاء علوم دین ہے او دے اندر پھر کملی والے مصطفیٰ دا سارا رنگ ظاہر کردتا ہے سبحان اللہ پھر اسے دین مصطفیٰ نو بیان کر کے دسے آئے کہ چلیو اے در کدر نہ جائے جے جو جے رہنا جے کامیابی آلے پاسے تو مصطفیٰ دین تو ہی قائم رہا جے آج بیکل ہے امام غزالی تی بصیرت تو قربان جاوا آج دنیا سینس تے ہتھویں اجڑ دی پئی تے اجڑے گی تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے سیاپ ہی خودکشی کرے گی اے دنیا سر جانیے تے اخیر پتہ لگے گا سچے سن تے امام غزالی سچے سن ڈنڈی مارن ڈنڈی مارن والے بڑے بائیمان بیٹھے کھیچ امام غزالی گزالی سائنسدان آخنا اسی طرح ہی جی میں کوئی بندہ امام آلم ابو حنیفر احمد اللہ علیہ آخے وہ نوز باللہ کا جناب جی کرنابی اٹا دے ہوندے سن یا جناب جی امام ابو حنیفر احمد اللہ تعالی چوری کرتے ہوندے سن جیب کترے سن وہ امام آلم تے پا کے جیب کترے نہیں ہو سکتے تے حضرت امام غزالی بھی سائنسدان سائنسدان نہ آخو تو صاحب امام خدا دی قسم کر کے آنا امام غزالی کی, کی بجلیاں تائیاں لیں یہ سیست ہوتے وقت کوئی نہیں تھے میں ایک مخت مستقل موضوع امام غزالی دے حوالے نہ میں لگا سکتا تھا خدا دی قسم کر کے آنا لیکن میں جواب شکوا تفصیلاں سنا دیا اکیس سوڑا جلاب مسجد مرسیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے اکبال کہو سڈیا تو مسیت رو د مرسی خان مرسی پڑھ دیا فریادہ پہ کر مسیت وہ اقبال کہڑی شہر کی وجہ مسیت کی کہڑی شہر کی وجہ مسجد ہے مرسی خان ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ سب اور جازی نہ او نمازی تو ہے مسیتوں میں پر سفت کوئی نہیں جڑی حضور دے جی ہزور دار ہوں سو کہ نمازی نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان تہارا رت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا وہ شب بھر مسجد تو سب وی ہونی ہے شالمی چوک کھڑی جی اقبال اس مسجد مسلمان کیتی سی ایک رات اکبال بولیا کلندر سی وہ بنا سے نہیں وہ نظر سی مسلمان دے دین دسجدی تو بنا دی شب کیا منی پلا پر پاپی ہے بل سو میں نما مسیح رات رات بنا دیتی جی کیا جا دل ہے کدی یہ پاک کی یہ اوے دنیا تک سائنس سے انگریز والے آخلا مسیت رات ایک اور جگہ سے سڑ کے بول رہے اکبال اگلے دن پڑھ رہا سا فرمانے مسلمانوں کا حال ویخو جی مسیت تو آپ دور نستے نے اس مسیح کی کوئی اٹ لے جائے تو چیلن لگ پہ جی مسیت کے لیے آپ نہیں لگتے مات مسیت دوروں ہی سلام پہ کر کے لگ جے ہوں تو دوروں ہی سلام نہیں کرتے Oh, جی مسیح تو, تو دور نسجے دے وہ oh, کہو جہ مسلے جی جی کوئی ایت چوک کے ہندو لے جائے آ, جلوس تو جلوس شاد, مصیب کیوں لے گیا لے جاؤ تو پوری مسیح لے جا بھائی میرے نیت لگتا نہیں ہے. ایک اور جگہ دے اقبال بولتے ہیں لے میں خوش مرمر کس سلوں سے میں نا خوش ہو بیار ہوں مرمر جاؤ, مینو یہ مر مرد پتھر اندیا مسیح نہیں چاہیے میں بڑا ان مسیح ویخ کے نرام ہوا وا مسیحت بنا پکیا گل وی کچی مسیحت سوارے دین ਦੇ ਦੋਸਤ دوست دین کے دشمن ਦੇ سجن قرآن دشمن مسیح چمن قرآن مسیحت صاف رکھ میرے قرآن جد کے عزت ملی ہے وہ قرآن اخبار کے اخبار نالی اور نا میرا اشتہار کے اشتہار نالیاشت میں جو یہ مسیتیں نہیں چاہیے میں ناراض دے میرے واسطے کوئی مٹی والی مسجد بناؤ جی تعلیم تھی مستفا دیے جی حضور دی مسجد ہے نبوی شریف کے اندر خدا دی قسم کر کے آنا یاد رکھنا مسجد کا احترام خدا کی نسبت سے ہے اسی وجہ نہ یہ رب سونے دے نام نسبت اتنے اللہ اللہ کری دی اسے واسطے جس نام دی وجہ نال اس مسجد کا احترام ہے او وہ نالیاں گیا مینو اگلے دن ایک بندے آخیا تقریر کہ چشتی امام آزم ابو حنیفہ سرکار دے دربار بامو اتنے دے وجدے میں خیا چل ابو حنیفہ سرکار مینار ملی ہے کہ وہ ابو نال نسبت رکھد سڈے امام نسبت رکھد مٹیاں تے مٹیا تو اٹان سہ پیوں نسبت ہوئی ہے شان بن تے امام اعظم ابو حنیفا نشان ملیے اللہ تے اللہ کے حبیب دے نام پاک طاقت دین کی دی برکت لا تھی گل سمجھنا اپنے ہاتھی اس نام خدا نو ن چولیے منڈا سڈا کلاس اتلی چڑھے پچھلی کلاس دیا جہاں کتاب نے اندر قرآن بھی لکھی چنافقت لکھا وہ قرآن لکھا جی جا کے کباڑ خانے چوند ہے آپ ہاتھی اپنے اپنے روزانہ رب دے نام نو تھلے تاپ انگریز ابو حنیفہ دے مینار تے کم مارے تینوں دکھ لگا ہے میں چرتے نکھ نہیں لگا دکھ لگتا سب تو پہلا تو اپنے مولا دے نام مبارک دی عزت واسطے جان بھی بار چھڈتا ادھر مہرا پہ ادھر تین دربار ڈگا نظر آ گیا ادھر خدا دسم آزم ڈگتا نظر نہیں آیا جس سے سدکے زمین سمان قائم خدا کی قسم کر کے آنا میں پڑھیا حدیث روایت کے اندر کہ اللہ سونے کا جدو نام پاک تھلے پیا بے ہوں بےحدی والی تھان سے فرشتیا رحمت کے پرا ڈکیا ہوں تے اللہ اپنے ولیا کسی جیڑا جا کے اس نامت کرسم شریف کی نماز روز ایک پسے ایک پاسے پاسے عبادت ایک پاسے جہاد ایک پاسے ساری عبادتوں ویڈی عبادت ہے تو مولا دے نام مبارک دی تعلیم والی عبادت ہے تمہیں کی پتا ایک نام چگن دسم خدا دی ایک درویش اللہ دسلوی رومی شریف لکھے درویش اللہ بکری چار دا سی چن پڑھ کوئی شہ زمانے پڑھا بکری چار دنگل جانا پیا اگے وی کا ٹکڑا پیا ایک بےلی لگیا انداز آن یار دسے نا یہ لکھے اتر اس آخیا یہ جہ رب نے آسمان زمین بنا نہیں نا تین سان نام پاک ڈگائی ان چمیا چم کے جا کے گھر رکھ کے ساری رات جاگتا رہا ستا نہیں سویر ہوئی اللہ سونے نے لاہو محفوظ مشین پا دیتے لگا وا شامی سا کردی سورے بن گئے عربی شامی سان سا پر سویرے ابھی دان بڑے کھڑے سا جنہ ایک, ایک نام ہے پگ اج علم تو خالی ہو گیا ہی پیر کا سینا پیر دا سینہ دل دے خدا دی قسم کی فائی لا لیے خدا دے اس مبارک نلے سٹی آنے اشتہار سے لکھ لکھ کے بڑی تنظیم والے ہری ہری پگا والے کوئی کالیا پگا والے کچھ پگا والے نام خدا کا کدھر آتے مونی جی ساری مجبوری ہے اشتہار سپدہ پیا اے اس واسطے یہاں کے سینے علم تو خالی ہو گئے مارفت تو خالی ہو گئے اور وہ چیٹے ان پڑھ کا سینا مارفت خدا نل آ گیا گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بولو تو سن آ خوش باہر جب شکوا سو لے یعنی وہ صاحب مسجدیں مرسی آخا ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اور حجازی نہ رہے آخے مسجد تو ویڑ پہ سجدے قریب نے سجدے کری پے نے سجدے کرنے والے آئے کھڑے نے مگر وہ سفتیں نہیں جہیا دے صحابہ والیاں سن ابا سجد کردھی کلب آہا ابا سجدہ پیا کر میرے مستفا نے فرمایا اے یہو جہ نمازی جدو آن گے نا فلانو ہننا اب مل ہونا ان بڑیاں اس حالت نگیاں آنگیاں او انہوں نے روانت کرانتی آنتی حدیث مسلم شریف چ حضور جنت جن پاؤرت دے اس بے گرت کی نماز مٹی سوائے سجدہ خدا سر ادھر جھک دا دل اگریز سجدہ ادھر کرنا دھی ادھر نچ دی ڈانس بھی جاری سجدا بھی جاری ایک ایسا گل نہیں سمجھا جس کے دل چ بلال والا ایمان ہی کوئی نہیں مینو قسم و دلا شریق کی خال کے قائنات پکیا نال نہیں ہو مسلیا اج مینار ویکھو مسیح کا بنتا سو سو فٹ پانچ سو فٹ تو نمالی آ کے گوانی نہیں آپیکر دیلان اٹھ میل تک جاندی نمازی جاتی نمالی آ کے گوانی نہیں آپکر نہیں سن نمازی اٹھان اٹھان میلوں تو آدھے سن نہ مراد سپی کر اچمیل آواز سٹتا ہے مسل نیریوں بہ کے مسیطے نہیں بڑھتا ہے یعنی وہ صاحب جاؤ سا سہ جاؤ نہ رہے اور اگے سن شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابو ہم یہ کہتے ہیں مسلم موجود کشور پیا کر مسلمان نہیں پہ وہ آتا مجھے دسو سی یہ کھنے عرصے مسلمان تو تھی کونے سد کے جا اے زبان اکبال فرمان خدا ہے تن کی پتہ اللہ سونا اپنے ولیوں کے دل تے بول ہے مولاروں فرما دے گائے گفتا, گفتا اللہ گھر سے آزی ہو لکوں میں بو مولا رو فرما نے فقیر کا بولنا خدا دا بولنا بولوں دے اون دے نے سنگے دا ہلدا ہے اواز ایدی نکل دی بول خدا دے اون میں ہاں خدا دی گہم کر گیا نہ کہ 100 روپے دنیا تے مسلمان نہیں رہے اگر میں پوچھنا واں کنا چہر تو مسلمان ہے ہی کوئی نہیں وجہ میں تم ہو نسارا تو, تو تمد میں حلود جواب ملتا ہے خالق <تصفح> کائنات کی طرف سے اس شکوے کرنے والی قوم کو وزا میں تم ہو نسارا دو دمدو میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمان یہد وزہ وہ آد شکل سورت انگریز وال نسارا وال تمدن میں حلود رہ سہن دے تہلیب بنی گلیے ہندو والی نہ ہندو دیا بڑیا شرم ہے آپر تو نہا میں تم ہو سارا تو تمک دل میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمایا یہود یہ مسلمان نے جنہوں نے کے یہودی میں نو قسم خدا دی قرآن کھول کے زمانے کا اللہ تعالی نے سب تو وا شیطان یہودی فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر لیکن اقبال کہہ دسا مسلے ہو قوم بڑ گئے جڑے یہودی سانو ویخ کے شرما نے ہوں ایمانس اثر کیڈے ویمان ہو گئے جنہوں نے یہودی لکھ کے شرماو می برائی تحادی ہاں کوئی نہ رہی اور باقی چیز یہودی اسرائیل زبان ابرانی بولتے ہیں لکھتے ابرانی نے پڑھتے ابرانی نے پڑھا ابرانی نے, نے انہیں اپنی مادری زبان ابرانی انہیں اپنی, اپنی زبان نہیں چھی لیکن ت من تے آپ ویس کے شرما انہیں آخر وہ تے سٹی غلط چنگی وہ اپنے دین نو اپنی تہذیب پلیت نچا واسطے تھا تھا لڑ واسطے مسلے لگا رہا ہے تھڑے نے ایک تا دی ہے میں لبرل ہوں میرا کسی دین سے تعلق نہیں تو پھر یہودی تیکھ کے آپ تینوں ہے وہ میں مینو اپنے دین دی غیرت گیرت بےغیرت مسلیا تینوں اپنے دین دی غیرت نہیں ملک مر چنگا ہو گیا میں مینو قسم خدا دیو گل سن جنا کافر نو اپنے دین دی غیرت ہے اگر مسلے لو آ جائے نا تو مسلا پھر دنیا پوری تے غالب ہو جائے تمہیں کی سمجھ اگے سو جناب یوں تو سد بھی ہو مرزا بھی ہو بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو بھی ہو تم سبھی بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اگے کینو پوچھو میں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہوئے ہے <تصفح> کیونکہ جب مسلمان بن جا پھر برادری چکر نہیں پھر ری برادری بن جا مستفار دے گلام والی برادری آ, آ, آ, اے راجپوتی انہ چیری خریدے جنہ چر افس دے پیچھے ہاں جب دین دے پیچھے تر گیا نا اسے ہوے گا سد مرید ہونا پیڑا دا ہو گا ہے ارائی کا جی بے شاہ ہوئے ہوا ہے کہ نہیں یہ کہی شہ چکائی کڑی ہے دا دین چکائی کھڑا ہے آہ جدو کملی والے کا دی آ دا ہے نا پھر ایک کو رنگ چرنگ چڈد ہے پھر یہ چکر نہیں رہرا تیلی موچیے فلانا ہے تیرے نفس دیا بردریوں نے خدا دی قسم کر کے آنا جدو روحاں ہے سر جدو حالے ایس دھرتی میں نہیں سیا اس ویل تیری کوئی برادری تین پتہ نہیں تو تیا دین ہی آیا جی میں پہلو تیری برادری نہیں سب دین درانگ چاہے گا انہیں تین اتنا نہیں لے جایا پھر برادری نہیں پھر ایک نو برادری تیار ہونی ہے جن مسلمان برادری رکھتے اج ایویں تو لڑائیاں نہیں کوئی پٹھان کراچی سندھ دے اندر سندھی دا گاٹا وڈی کھڑ کیوں اس وقت فکر سر سید احمد خان کی چل رہی ہے سر سید احمد خان نے ایک ایسے انسان کا تصور دیا جو انسان عقل پرست ہو دنیا دار ہو دین سے اتے آ کے جدو نفس پرست انسان بنتا ہے پھر آدی ہوں لڑائیاں اور تٹھان میں راجپوت اور تندھی میں پنجابی کٹھے نہیں رہ سکتے جدو آئے نا دا رنگ میں حبشی تو فارسی ترشی کٹے بہ کے ایک دوجے کے کھا ادھر سدھی کے اکبر بیٹھا ادھر ہمشے کا بلال بیٹھا ادھر فارس کا سلمان بیٹھا مستفا کیوں فرمایا ہے سلمان او منا آہل البیت سلمان ساڈے اہل بیت بینتو بس ہونے آرشی سد سا پا سلمان تیرے اہل بینت چو کیوں بن گیا جب ملتا اس واسطے بنیا ہے کسے تیرا باپ کون آکھیا اسلام <laughs> سلمان فارسی نو نوچیا تیری ماں کون فرمایا اسلام <laughs> پوچھا تیرا چاچے کون نے آخر اسلام انہوں نے آخر یہ ماجرا ہے فرمایا جدو سونے میں غلام بڑھ گیا سرشتہ ہی کو رکھے <laughs> تقریر تھی مسلم کی سدا کتی آ مسلمان تقریر کردہ ہوں دا سی اے سچیاں تے ہوں دا سی تقریر وقت جو تھوڑی جی دی کسی کر رعایت کردلی اسے کا تھا کبھی لو سراد آ کے کسی کی رعایت نہیں سی کرتا عدل ادل سی اپ خلاف سی، کر دیں حقاسی کر دیا تو مسلمان جے جب فیصلے دیواری آ جیسے دیکھ یا اپل رکھی بھٹے جے ایک کہو جہ ادلوس کا تھکی لو سے مراد تصے پاٹ بے لوس مراٹ نہیں سی کرتا رعایت کسی بھی نہیں سی کرتا دشمن نو بھی حق کا فیصلہ سورا دندہ سی سنا دجن بھی حق کا فیصلہ اس واسطے جب علی مشکل پشا رضی اللہ ہوتا لا لو آپ یہودی دگڑا ہو گیا یہودی لگا اے کہانٹا میرا مولالی فرما نے چھانٹا ہے جھگڑا پہنچا عدالت علی پاک پاخلی فرسن مقدے کالی کہ نبی دی قانون شریعت مطابق گواہ پیش کرو فرمایا میرا گواہ میرا پتر حسن ہسمے نے فرمایا علی سلام دے اندر پتر کی گواہی باپ کے حق قبول نہیں واہ سد گا قانون ہویا نا چگم تھوڑی یہ چگم تو نہیں جنوبت ودا لیں گا کٹا لیں گے کھچ لیں گے ایک ربڑی قانون نہیں یہ میرے مستفا دا قانون ہے جہاں ساری خدائی واسطے ہمیشہ یہ ہے جن نے کسی نہیں چڈنا ارب والیا بھی ایک ازم والوں کا بھی کوئی ہندوستانیا کا بھی ساری کائنات دے انسانوں کا ایک آن قانون ہے یہ وہ قانون نہیں پاکستانیا کا وکھرا انڈیا دا وکھرا سعودیہ دا وکھرا مصر دا وکھرا عراقیا کا وکھرا جن نے ملک جن نے ٹوٹے اہم قانون نا یہ قانون ہے ہے جو ساری دنیا کے لیے ایک ہی ہے پھر ایک کام ایل یہ ودا کٹتا نہیں جمی ترمیم کری بیٹھا ہوا قانون نہیں یہ ودتا کٹتا نہیں انہیں قیامت تک ہمیشہ ایک کو سے رہنا ہے صدقے سبکے جد مولا علی سرکار کی اللہ ہوتا لا لوکا جی نے جاب علی تڈا گواہ قبول نہیں بھاوے نوا سر سولہ حسین دا واقع بھائی ہے مگر اتے قانون شریعت سب واسطے برابر سوائے ایک ایک جگہ تے تسفا کریم نے آپ ہی اس قانون نا بدلیا سی پھر کملی والے سرکار محبوبے خدا اپنا اختیار وا جدو ایک عربی جرابی اونٹنی دا جھگڑا ہو گیا حضور پیسے دے دیتے اونٹنی لے لو عربی کہن لگا پیسے نہیں دے ایک صحابی کھڑا سی حضرت خزما عرض کیتی حضور میں دوائی دینا وا تو سر پیسے میرے سامنے دیتے نے مکریا کھڑا جان کے حضور نے فرمایا خوزائمہ باقی ہر کسی گواہ ایک دی ہی رہے گی تلے کی سات جن چر جا جی رہے گا کلے دی دو برابر ہو گئی ہے <تصفح> صرف ایک خزما ہوں شان ایک صدیق اکبر بھی بڑا ہے صاحب آ سدیق کے نال دشان والا کوئی نہیں مگر اونوں ان ایک دی گواہی ایک ہی رہنی جب سونے نے فرمایا ہے रे एक दी दो बराबर दो बराबर ही रह जदों मौला अली सरकार ने वेख्या कि मेरी गवाही कबूल नहीं फैसला हो गया यहूदी के हाथ च मौला अली सरकार यूदी कह लगा अली मैनु कलम तपड़ा तैन की बनिया है आखिर छांटा तेरा ही میں ازما چاہتا سر تی عدالت دا انصاف کنا اج میں بلے سدکے جا یہ نبی گھرانے بھی معاف نہیں کرتا انصاف ہے دین سچا ہے سدکے جاوا وہگلش سے نہیں سی پڑھی کردار عدل ویخ کے کافر مسلمان ہو گیا ہے اقبال فرماؤں دینے دمے تقریر تھی مسلم کی سدا بے باگ عدلی اس کا تھا کبھی عدلی اس کا تھا کبھی لو سے مراد سے پاک شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فاؤں کل ادراک اچھے جڑے مسلمان سن سراپا ہیا سر سراپا ہیادا پیک کر سن ہایا ہے بڑی گلیں فکیر کول ہیا دیاں تو سنیا مسلمان کا ہیا اس زمانے کا اس زمانے کے کمینے کے او ہیا سی جی شریف دے کوئی نہیں میں آخری گل تین کی اس قسم خدا د اس زمانے دے کمینے بندے دے اندر جری شرم سینا. او جی دے شریف چ کوئی نہیں جی این ہزار ساڈے دے اجھے شریفان چ جائے سمجھ اللہ اولی بن گئے جن اس زمانے دے کمینے سی ایسے علاقے کا واقعہ سنا دینا ہال تقسیم نہیں سی سیا ہندوستان پاکستان رلوائی سی دے پنڈ وور لمجے مسلمانوں دے پنڈ وا کسور پنڈ پنڈ و سکھ لنگیا نگے سر منڈے جنہوں کن ٹوٹے آتے نٹے اس زمانے کے کن ٹوٹیا کی گل سن پہ کن والوں کا حساب لا گل लंघिया ना तो मुंडिया आख्या होने सानू नहीं बगैर समझे साडे पिंड नंगे सिर पर गुजरता तो एक कान टुटा बोलिया फिर वे कहते वास्ते जे यार हथ कर लें आके दस दें पिंड मुसलमाना दाए सोना सोना बूथा सुजाई फिरने स गोंगलू वांगू है बड़े मुसलमान अज चिटी दौड़ जाए तो बढ़ नहीं लिता मैं उन्हें सिख में नंगे सिर नहीं गुजरन दी मुंडे ने खे भी परी मुठ पिछों हाथ कंड पिछों लुका के ना तो लगा गया आंधा सरदार जी की आए उस आख्या बड़ा चंगा डोर पिछों सिरे च रख के ना खे मिट्टी तो चंगी मल दिती आंधा बगाड़ता हो लंघेगा तो फिर दसी سانو ایڈے بغیر سمجھے وہ گیا جا کے اپنے ویو نی شکایت ہوں سکھ کی گل بھی سنیا نے میرے سر اس بڑی کیوں آیا اتوں نگا سر لنگیا انہیں آخیا ننگے سر ہوگے گا تینوں پتا لگے گا اس آخیا کجرا تگیرتی والا کام کیا یہ سکھ سکول آلا نہیں سی بانبے فرید کے دورے تربیت پان آئے سے جدید باندر نہیں سی سب کا جدید باندر تو مسلمان حیاتو خالی ہے سکھ لگا بغیر تو تیرے گھر اپنے اندر دیا پیڑ کو نہیں بیٹھیا ایمان نال درس ہوئے جس یہ سو سال پرانی گل ہے چودہ سو سال پرانے لوگوں کا ہیا کی ہوئے گا شجر فطرت مسلم تھا ہیا سے نمناک اچھے مسلمان دی فطرت دا درخت وہ تر تازہ سی دے پانی دے تیرا سکیا کھڑا نام مراد آ ہیات آ پانی جو نہیں دتا فرت مسلم تھا ہیا سے نمناک تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فو کل ادراک آ جڑی دی بہادری سی پہلے مسلمان دی بلے بلے سمجھتے باہر سمجھانی اتے پہنچ مسلمان دی کی دلری ہوں تو ہوں کسا سا بڑے دلے بلے بلے بلے دلیری دی کوئی حد گل سنو دلیری دا حال کی ہے وہ جی آ جو گیا دشمن تو دا سی جاندہ بندے تے نہ مراؤن میں کہو جی عزت لوٹنے کار جا آ جان پھر انہوں آخیا جی آو پا عزت لوٹ لو جان تو نہ نو قسم خدا دی جڑی قوم بہادر نہ ہوگی چوہے ہو چوہے نہ مراد بلیاں نہ لڑ نہیں سکے بلی ایک چوہا ہو سو میاں نہ پوچھل بھی مارنے سو چوہے لڑ کے تے بلی مر جائے کہ نہیں لیکن مزالے یا چوہے بلی ویکھ گے تو سارے کوئی پہ جی کوئی پہ ہے نہ اتحاد نہ جلت جرت نہیں تو اتحاد نہیں ہو سکتا بلی تو وکرے وکھرے, وکھرے خمین ریلی اسا وہ حیدر کرار والی جلت بہادری چڑ بیٹھے اسان محمد بن کاسر والی دلری چڑ بیٹھے اسان بڑ گیا گلی ڈنڈے والے کرکٹ کھیل آئے بےلی پھر اپنی عزت کیون بچائی نہیں بچ سکتے نہیں بچ سکتے اپنی عزت خود گا اگے سن ہر مسلمان باطل کے لیے آیا اس زمانے دا ہر مسلمان جڑا سی نا وہ باطل کی رگ کے اتنے اجن وگتا جی نشتر وگتا جی اس طرح ماری دے تو گند نکلتا باہر مسلمان باطل کی رگ دے نشتر سی کی مطلب باطل نو مارن والا ہوتا سی باطل نال اتفاق نہیں رکھدا ہر مسلمان رکھے باطل کے لیے نشی تر تھا اس کے کیا ہستی میں عمل جو ہر تھا اور صرف عمل تے بھروسہ رکھتا سی عمل کرانے حضور دین تو پھر ہی کچھ ملے گا جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا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 پر گل میری سمجھ آ جی فرق ویکنا ایک گل کرن لگا اب بدماش مردے نے مردے نے نہ کوئی چیڈمی مردہ ہے کوئی کسی علاقے دا کوئی کسی علاقے دا بدماش مرے نا تو ساری قوم بہ کے پتا کی آدھی قسم خدا دی بلے بھائی پورے دن کا سیکھے اے پتر پھر بیٹھا چھوٹا چھوٹا پتر جن تربیت بھی ملتی ہے बलो भाई आ शहीद जरा आदा पूरा दिनों जरा सी बदमाशी पाल के विखा दी सूखे कुत्ते मौत मर गया है, पर मजा बई जे उन्हें अपनी बदमाशी छी हो मुा साडा सुनदा आता बल्ले मुर् बदमाश बनना चाहिए है ना गल तो भाई ना جی کوئی دین سے مر جائے پیخیا ہی یہ سر نام رات ایو ہی برباد ہو گیا چنگا پڑھا سی مولویا خیر مرایا کہ جان چد کے جا اس قوم تو بدماش مرے اس تا اسٹا لا ڈاکے مارن والا آخے پورے بھی جانا سی جی دین تے مر جائے ادھورا بھی نہیں مننا سد کے سد اتو فلم رنگ چرائے کھڑیاں کالو شاہ پوری یہ فلم بن گئی بھائی تاکہ ہوں نا مراد سا قوم ایقل نہیں بھی یہ تے سارا جھوٹ ہوںٹھ کری کھڑے ہوتے ہیں سچ شراب پیمن جوٹھی یہ پیتی کھڑے نے سچی وہ کیوں پیتا ہے گم بلا کے لیے پیتا امول اگلے دن کئی واقع ہوتے ہیں گم بھلاؤ شراب پیتی ہے نال یار نے پیسے منگے نے ریوالور کھیا دلال پی سال عمر قید اندر بہ گیا ہے غم بھلا رہا ہے پچھوں پورا قبیلہ مکالا پیا ملتا ہے وہ کبھی کوئی آ رہا ہے ملاقات آستے کوئی جا رہا ہے کدی اما دین چ لگی کڑی ہے کوٹ لکھپت پرتے سامنے سینٹرل جیل دے سامنے کدی بین لگی کڑی ہے ہوں کی ہے جی غم بھلا رہا ہوں میں کہ مکالا مل رہا ہوں یہ غم گم بھولتا ہے پیا نہ آپ پنجی سال بنیا بیٹھا خدا کی قسم کر کے آنا ہوئے مسلمان جہی قوم اپنے آپ تے ترس نہ کھا رب رحم کیوں کھاوے اس قوم جو ہے؟ کی قوم بڑے کھڑیا چاہیے جب بدماش مردا اسان بہ کے تے افسوس کر دے مذمت تے, تے برائی کر دے کہ پہلی موت مر گیا ہے اللہ معافی دے بچاؤ یہو جی موت تو یہو جی زندگی تو تاکہ سڈا پتر بھی بچ جا سی نسل اگلی سور جاندی مگر اثر نام مراد بئیمان فلم ویخ ویخ کے ویخہ ساڈا پتر جناب کوئی لیاز گجر بنیا کوئی فلانا ایک نام مراد فلم بناؤں کیوں نے ایسے واسطے بڑھاؤں دے نہیں بھئی اینا دی نسل جیڑی ہے نا وہ کیونکہ ہر ویلے بیٹھی دے فلمات رکھتے ہوں اور ویکھے گی تے ویکھ کے تے بنے گی بدماش تے کلاشن کوف چکے گی تے طریقے سارے دسن گے میں حیران ہونا یار خدا دی قسم مون بجت بھی ہونا واسطے پاس ہوندے نے نہیں اس قوم نو قتل و غارت دے سبق دے کے جیلاز بٹھا چڑھ دے نہیں جنہیں حضور سرکار د دین کاسانیت کا ہمدردی دا قوم دبک دے وہ مجرم سلانت مسلم مسلم جگہ بنیا خلا جا اس طرح پلی دماغ رکھی خلا جا سچ دا درس دے جا بچن دا درس دے ہمدردی دا سبق دے انسانیت دا سبق دے تو تر تیرہ بچا وہ بن گیا دہشت گرد جڑے لانتی دہشت دا گردی سبق ایک ایک بندہ ہزاراں مارے بلڈگا ٹا سارا کچھ کر دے. او قوم دے ہیرو ہے بھی ہزار لے کے ڈبا گھر چ رکھی بیٹے وحدہ واہ شریک دی یہ قوم شفاعت مصطفیٰ تو محروم ہو جائے اس قوم نے جب کھا لے کے تعنات سامنے پیش ہونا ہے رب آخر میں رحم کی کرا تین تو اپنے آپ تے رحم نہیں سلا ہلا یو گجر بابا بے قوم میں اس قوم کی حالت بدلتا ہوں جو اپنی حالت بدلنے کا خیال تو رکھتی ہے میں نے کسمت ہوں لا شریف کی جدو حالات بدلے جب مستفا پیدا ہوئے سرکار نے خیال رکھا پھر سرکار دے صحابہ صحابات پہ تیار ہوئے انہاں اپنا نے خیال رکھا اپنی حالت دے بدلنے کا خیال رکھا انسانایا پلا کر خیال رکھیا پھر مولا نے کا طاقت دیتی انہیں دنیا کو بدل کے رکھ جیڑی قوم اپنے آپ تے ترس نہیں کھی رحم نہیں کھی صرف ٹھنڈ جو رہ گئی ہے اس تے رحم مولا کیوں کھا لے مولا مہربان دے واسطے ہوے اے شکوا جی رب دا کر دیے رب لب سونا یہاں کا شکوا سا وہ سڈے نالوں وقت پیا کر دا جے. اے? خدا دی قسم کر کے آنا کافر موت تو نہیں پہ دردا مسلا میں وہ موت نہیں کہتا جو بدماشی کے لیے آتی ہے میں اس موت کی بات کرتا ہوں جو عزت اور دین مستفی کے لیے آتی ہے موت تو وہ ہے نا موت اصل وہی ہے مرنا مرنا وہ ہر کوئی ہو باپ کا علم اگر بیٹے پی دیکھو ہو پھر پیسر کا دلے میرا سی کیوں کر ہو کروا اقبال ملو آخ وہ پتر وار سب ہی بنتا ہے جب پیو والا علم رکھتا ہے پیو کا علم رکھے گا تے تو وراثت ملے گی علم والی وراست ادو ہی پائے گا گل سمجھی تو جدو بیٹے کو باپ پر علم دی وراثت ہی کوئی نہیں یہ سارس بنا کی مطلب دے کول وہ گونی کوئی نہیں جڑے پیو دادیا کول سن تے پھر اصل اپنیا رحمتہ دا وارس کیوں بنایے گڑ پیدا کرے میرے حضور دے دارہ والے پھر وے خاستہ کھیری کیری دے اگے کر ہر کوئی مست میں روکتا نا سا ہے ہر کوئی مست میں روکتا نسلی ہے تم مسلمان ہر کسی جنوں جنو نا وہ اندر سکون سے زندگی مل جائے نا وہ پڑھتا کیوں ہے جی میٹرک کروں گا میٹرک کے بعد بی اے کروں گا بی اے کے بعد ایم اے کروں گا کمپیوٹر سیکھوں گا تیس ہزار روپئے تنخواہ لگ جائے گی آرام سے ایسی کمرے میں بیٹھ کر زندگی بسر کروں گا وہ زالماں تینوں پتا نہیں جہی قوم تن آسان بن جائے سہولت پرست بن جائے وہ برباد ہو جاندی ہے تینوں ایسا نہیں پتا تشقت ہے در کرار والی نہیں ہو میرے مستفا دی بیٹی اج بی بی اے آخری ہر شہ ہر تو میں تک ہوگی میں بیٹھی رہا روٹی نہیں توے آپ آئے ہوں مشین انجینئر کرائی تو پھر آپ اس کا ہے جدو بیٹھنا ہے ویلی ہو کے بی بی پھر بیس خیال تو بس وسے باہر دے نے میں سیدہ خاتون جنت تو سد کے جب ہاتھ مبارک تے تک گنڈا پی گئی چکی چلا چلا نہ سوچیا تیری میری کھوپڑی پٹھی سوچ کتوں آپ تو تم سمجھا مستفا کریم کوٹ چکی نہیں سی نہ پن چکی حضور بنا سکتے سن نہ جناب جی آج آئی مشین والی چکی بنا سکتے سن تی بی بی پی پی پیسی سی اور نہیں میرے حضور نے انس بن مالک صحابی نو فرمایا ہے جا صاحبی نرمایا جلی ند لایا انرس گئے سکن واسطے ویخیا دروازہ بندے کنڈی بارو وجیے آواز دتیاں کوئی شہ نہیں واپس آئے ار کی سونے گھر دے اندر کوئی نہیں سی مگر چکی چلنے کی آواز آ رہی سی حضور نے فرمایا اے اے ایسوئی رب سونے نے ارے بہتری خدمت دے فرشتے مقرر کیتے فرشتے چکی پہ چلا سن پر خدا دیا بندیا فرشتے چکی چلا نے بیان بی تے گنڈا پائی بیٹھی کیوں پائی بیٹھی ہے چکی کیوں پہ چلتی ہے فرشت میرے کملی والے دسیا رہے یہ نہ سمجھا جائے سب کو خدمت گزار کوئی نہیں سن نہ اپنے آپ مشقت رہنا پسند کیا ہے منو خدا کی قسم اس واسطے ہسنو حسین بھی کم کرتے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ ویکیا کو نہیں پہ فٹا اڈیا نہیں اڈیاں نے پیران دیاں فرمایا پتر ہڈ حرام بن گیا اچار دن ننگے پہری تور حضور سرکار صاحبہ وٹا تو پی جان مینو قسم واہدہ اولا شریف کی تمجنا فاروق قیاز امرضی اللہ تعالی نن دے چاہے سونے دیا تارے کپڑے بڑا کے پی ہاں لیکن کی پسند کیا ایک, ایک سوٹ ایک سوٹ کے اتنے توری تو لو نا جی ڈوری نلکی وہ بھی کپڑے کے نال دلونے ہیں کدر کپڑا چیٹا توری کرلی لگ ਸਾਡਾ کہ سڈا ڈیزائن اورانتی ختم ہو جائے فیشن فرق آ فاروق آزم ددکے جا ٹاکیاں ایک کڑتے نایا رنگ دیا نہیں سولہ ٹاکیاں سولہ رنگ دیا لگ جی چمڑے ਦੀ کوئی کپڑے ਦੀ। ایک سرکار کا فوجی تھنا ٹکر کھان لگا آپ نے اگو چک لیا تھندا ٹکڑ کھانا شہادت جی کتنے کرے گا تیرا ابو سفیان سی روٹی مکھ کے حجی تر کر کے چوپڑ کے کھان لگے سونے عمر بن خطاب نے فرمایا ابو سفیان اپنی نیمت ایتھے نہ اڈا اگلے جہاں رہ کی فکر رکھ اتوں نہ اگلے جہاں آیا چنگیاں نہیں انہیں ہمیشہ رہ جانا ہے اتو اڈا جائے گا منو قسم خدا دی ایس قوم نو دشمن مار دے دیا تن آسانی دا نا سبق دے آپ ہی تصویر آدھے جے میرا منڈا ایم اے ای کر گیا دسو کسے کام جوگا ہے اتوں نوکری نہیں لگتی ہے ہر کوئی کام کر سکتا بچارا جی قوم برباد ہونا وہ ایکمے تیار ہوم والے نہیں نکمے کھا دی جان کام والے کام والے کما نے نکمے لوٹ روٹ کھانے کام والے چار طبقے ہوندے نے مزدور کاشتکار ہنر مند تاجر چار تبکے کما والے ہوں سارے باقی ویلے کھانے لوٹ لوٹ کھا دی مرات یہ دجائے مراٹ جہاں ملتی نے ریاتیں وہ ساریا نکمے پی لر کوئی مست مائے روکتا سانی ہے تو مسلمان ہو انداز مسلمان ہے دری فقر ہے نی دولت اسمان ہے نہ جانے حید کراڑ والوں فقیر جیڑے غریب مسکین رہ گئے اللہ کے وہ جی فکیری نے دعوی کرے وہی فکر کوئی نہیں رہا جڑے دولتوں والے نے وہاں کو نے غنی والی دولت نہیں لائی جی دولت جناب دینے دے خرچ ہوں سی دری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ زمانے میں معذم تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارے کے کوڑا ہو کرو نا رستا پائیاں مسلمان بن کے سیسدار بن کے نہیں کی بن کے <متحدث> قسم خدا بھی سائنسداندان اس آج آج سائنس لیے مسلمان آج زلیل او عزیز اج بےت ہو اس سائنسدان بھی ٹکے جنہیں اگریز نہیں سمجھتا جس لے پڑ کے ہوں عراق کے نو پڑ کے تھی کھڑے نے تھی بڑھ گیا لو کبال ہے استاد شکر دے دوالے میں آخ چنگا استاد ایڈا بے شرم استاد ہے نالے پڑھایا سر سائنس نہ خبردار جی پڑھایا کیوں یہ سائنسدان ہے مسلمان نہیں جی مسلمان ہوتا تو غیر دا حکم نہ چلتا حکم خدا تے تلتا ایک ہی ہے پڑھا ہے آپ تیری نا آج سائنسدان ہے پہلے صاحب قرآن تھے صاحب قرآن دنیا پہ غالب رہتا ہے سائنسدان خود نہیں خوار مقلوب ہو جاتا ہے لو جی خالے یہ بڑا کچھ پیار یہ ہو سکتا ہے میرے خیال دو جمے اور لگے دو جمے دوج میں ان شاء اللہ جب شکوا اور سناوا گا وضاحت کر کے جن مینو اللہ سمجھا, گا تو ان سمجھا مانگا دعا کرو آخرا پا کمل کری سار پا To